وقال جل وعلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون <تصفيق> گزشتہ درس میں ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ ایمان کیا ہے اور عمل صالح کیا ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تھا نے ایمان والوں کے لیے اور نیک صالح عمل کرنے والوں کے لیے بہت سے انعامات رکھے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو بندہ مؤمن کب بنتا ہے کون کون سے اعمال ہیں جو بندہ کرے تو وہ مؤمن بن جاتا ہے یا دوسرے لفظوں میں وہ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ ان میں سے اگر ایک عمل بھی رہ جائے تو بندہ مومن نہیں ہوتا گزشتہ مجلس میں اس بات کو ہم نے تفصیل سے سمجھا تھا جس کا خلاصہ کلام اور نچوڑ اور لبے لباب یہ ہے کہ کسی بھی آدمی کے مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں گیارہ کام پائے جائیں وہ گیارہ کام کرے تو پھر مؤمن کہلوانے کا حقدار ہے اللہ رب العالمین کی عدالت میں وہ با ایمان ہے اہل ایمان ہے اور جنت کا مستحق اور حقدار ہے اگر اس کے گناہوں اور غلطیوں کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈال بھی دیا گیا تو بالآخر وہ جنت میں ضرور چلا جائے گا وہ گیارہ کام کیا تھے توحید و رسالت کی گواہی دینا نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا بیت اللہ کا حج کرنا مال غنیمت میں سے خمس ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آسمانی کتابوں کو سچا ماننا ان پر یقین رکھنا اللہ کے بھیجے گئے انبیاء اور رسول کو سچا ماننا ان کی تصدیق کرنا ان پر ایمان لانا فرشتوں کو ماننا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق ہے اور اللہ نے ان کو مختلف کاموں پر معمور کر رکھا ہے فرشتوں پر ایمان لانا یوم آخرت پر قیامت والے دن پر ایمان لانا ماننا یقین رکھنا کہ ہم نے دنیاوی زندگی بسر کرنے کے بعد اخروی زندگی کا آغاز کرنا ہے اور ایک دن تمام تر انسانوں نے اکٹھے ہو کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جمع ہونا ہے حساب کتاب ہوگا نیکوں کو اچھا اور بدوں کو برا بدلا دیا جائے گا اور گیارہواں کام تقدیر پر ایمان لانا تقدیر کو ماننا کہ اللہ سبحانہ ہوا نے مخلوق کو پیدا کرنے سے انسانیت کو بنانے سے بہت پہلے ہی اپنے علم کے مطابق مخلوق کی تقدیر لکھ دی ہے قیامت تک جو کچھ ہونا ہے اللہ نے اپنے اندازے کے مطابق اپنے علم کے مطابق وہ سب کچھ تحریر کر دیا ہے اور وہ تحریر کیا ہوا سب کچھ اللہ رب العالمین کے پاس آسمانوں سے اوپر عرش پر لوہے محفوظ میں موجود ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں اللہ نے جو جیسے لکھا ہے ویسے ہی ہوگا اور یہ نہیں کہ اللہ نے چونکہ لکھ دیا ہے لہذا ہم ویسا کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں ایسی بات نہیں بلکہ اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ اس بندے نے کیا کرنا ہے تو اس نے اپنا ایک اندازہ لکھا عام طور پہ دنیا دار لوگ بھی اپنا ایک اندازہ لگاتے ہیں پیش گوئی کرتے ہیں اور جو ماہر فن لوگ ہوتے ہیں اکثر اوقات ان کی پیش گوئی درست ثابت ہوتی ہے کبھی کبھار غلط بھی ہو جاتی ہے لیکن اللہ سبحانہ ہوا تھا اتنا ماہر ہے کہ اس کی پیش گوئی کبھی غلط نہیں ہو سکتی یہ کل گیارہ کام ہیں جو آدمی کرے تو وہ مؤمن بن جاتا ہے اور اللہ تعالی کی جنت کا مستحق اور حقدار ٹھہرتا ہے ان میں سے ایک کام بھی اگر کوئی آدمی ترک کر دے چھوڑ دے تو وہ ایمان کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے وہ مومن کہلوانے کا حقدار نہیں رہتا ایمان سے ایک چھوٹا رتبہ اور چھوٹا درجہ ہے وہ ہے اسلام کا اسلام کے لیے مسلمان ہونے کے لیے کل پانچ کام ہیں جو کرنا ضروری ہیں وہ کیا ہیں توحید و رسالت کی گواہی دینا نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا یہ پانچ کام اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو وہ مسلم بن جاتا ہے لیکن مومن نہیں ہوتا مومن کب بنے گا جب باقی کے چھ کام کرے تو پھر وہ مومن بن جائے گا یہ فرق ہے مسلم اور مومن کے درمیان پھر اس کے اندر ایک اہم ترین بات جو قابل غور ہے آج کل عام طور پہ جو لوگوں کا عقیدہ اور ذہن ہے کہ جی بس ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا نماز قائم نہیں کرتا لیکن وہ منکر نہیں ہے نماز کا تو لہذا وہ مسلمان ہے ایک آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا لیکن زکوٰۃ کا منکر بھی نہیں ہے وہ مسلمان ہے ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا لیکن روزے کا منکر بھی تو نہیں ہے وہ مسلمان ہے عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی تعریف بتائی ہے اس کے مطابق یہ لوگ مسلمان نہیں بنتے کیونکہ آپ نے کیا کہا نماز ماننا نہیں کیا قائم کرنا زکات کو مان لینا کہ مجھ بھی فرض ہے نہیں یہ اسلام نہیں ہے اسلام کیا ہے زکات ادا کرنا کسی پر فرض نہیں ہے وہ تو نہیں ہے لیکن جس پر فرض ہو گئی اس کے لیے زکوۃ ادا کرنا یہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے صرف مان لینا نہیں ایسے ہی فرمایا رمضان کے روزے رکھنا صرف یہ مان لینا کے لیے ٹھیک ہے روزہ فرض ہے لیکن کوتا ہو جاتی ہے جی کیا کریں یہ اسلام نہیں اسلام کیا ہے روزہ رکھنا ایسے ہی اگر کسی پر بیت اللہ کا حج فرض ہو گیا استطاعت ہے اس کے پاس حج عمرہ کرنے کی تو وہ حج عمرہ کرے پھر مسلمان بنے گا بہرحال یہ ہے اسلام اور ایمان جس کے بارے میں تفصیلی بحث ہم نے گزشتہ درس میں کی تھی اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے ہیں ان کے لیے انعامات کیا رکھیں ایمان کے لیے تو یہ گیارہ کام ہو گئے اور عمل صالح اس کے علاوہ باقی سارے نیکی کے کام سچ بولنا جھوٹ سے بچنا غیبت نہ کرنا چغلی نہ کرنا فراڈ نہ کرنا حلال کھانا حلال پہننا حلال کمانا اسی طرح برے کاموں سے بے حیائی سے برائی سے فحاشی سے زناکاری سے بدکاری سے بچنا یہ سارے سال عمل ہیں تو ان گیارہ کاموں کے علاوہ باقی ساری نیکیاں کیا ہیں عامل السالحات وہ نیکیاں بندہ جتنی زیادہ کرے گا اتنا زیادہ اس کا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں بلند ہوتا چلا جائے گا بڑھتا چلا جائے گا تو اہل ایمان جو ایمان لے آتے ہیں اور پھر نیک صالح اعمال بھی کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالی فرماتے ہیں و بشیر جنات ان تجریم ان تحت جو لوگ ایمان لے آئے نیک صالح عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے ایسے باغات اللہ نے تیار کر رکھے ہیں ایسی جنتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں عام طور پہ تصور یہ ہے کہ اللہ نے ایک جنت بنائی ہے اور ایک جہنم بنائی ہے جبکہ ایسی بات نہیں ہے اللہ نے جنتیں بہت ساری بنائی جنت عربی میں باغ کو کہتے ہیں آپ نے سنا نا جنت البقی وہ کیا ہے بکی کا باغ آج کل تو وہ مقبرات البقی بن گیا ہے وہاں پہ قبرستان ہے تو پہلے وہاں پہ وہ باغ تھا بکی غرت تو جنت باغ کو کہتے ہیں اللہ نے بہت سارے باغات بنائے ہیں بہت ساری جنتیں بنائی حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ مارکائے بدر میں شریک ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے پانی پر دو تیر انداز مقرر کیے کہ اس کی تم نے نگرانی کرنی ہے کہ دشمن اس میں زہر وغیرہ نہ ملا دیا تو حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ پانی پینے کے لیے اکیلے ہی اس جانب نکلے اب یہ دونوں تیر انداز پیچھے دور ایمبوش لگائے بیٹھے تھے گھاٹ میں کہ کوئی آئے گا ادھر تو ہم اس کو پھڑکا دیں گے اب حارثہ رضی ربی اللہ تعالیٰ ادھر پانی پینے کے لیے جاتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون ہے انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی دشمن کا آدمی ہے کوئی مشرق ہے اور وہ پانی خراب کرنے کے لیے آ گیا انہوں نے وہی سے تیر مارا اور حارثہ رضی اللہ تعالی انہوں شہید ہو گئے مارے کا ختم ہوا اس کے بعد لوگ واپس پلٹے ان حارثہ رضی اللہ تعالی انہا وہ انتظار میں تھی یہ ان کا اقلوتا بیٹا تھا تو دیکھتی ہیں لوگ سارے آ رہے ہیں اپنے بیٹے کے انتظار میں راستے پہ کھڑی ہیں وہ نہیں آیا جب آخر میں کچھ لوگ آ رہے تھے تو پوچھا ہارثہ نہیں آیا انہوں نے کہا وہ قتل ہو گیا کہنے لگی چلو کوئی بات نہیں اللہ کا شکر ہے کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا میرے لیے یہ باعثِ اجر ہے باعثِ فخر ہے کہ اسلام کی خاطر وہ شہید ہو گیا اچھا یہ آگے سے کہتا ہے ماں از شہیدہ شہیدا میں تو اسے شہید نہیں سمجھتا کیوں کیا اس کو کافروں نے قتل نہیں کیا کہنے لگا نہیں وہ تو مارکا شروع ہونے سے پہلے ہی قتل ہو گیا اور مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا اب ام میں رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں یہ مارکا بدر ابتدائی اسلام ابھی بہت سارے احکامات اس کے بعد نادل ہوئے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں اخبرنی عن الحارثہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حارثہ کے بارے میں بتائیے انکانہ فل جن صبر تو اگر تو وہ جنت میں ہے پھر تو میں صبر کرتی ہوں وہ انکانہ غیر اگر معاملہ کچھ اور ہے فلا پھر جو میں کروں گی وہ اللہ ہی دیکھے گا اس وقت نوحا ماتم وغیرہ یہ بین کرنا یہ حرام نہیں ہوا تھا کہنے لگی اگر تو وہ جنت میں ہے پھر تو میں صبر کرتی ہوں اور اگر معاملہ کچھ اور ہے تو پھر اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کرتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آما حارفہ اے حارفہ کی ماں کیا تو پاگل ہو گئی ہے ان جنا تم واحدہ کیا جنت ایک ہی ہے اناہ جین جنتیں تو بہت زیادہ ہیں وہ ان ہار قد اد اصابل فردوسل اور ہار رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ سبحانہ ہوا تھا نے جو جنت دی ہے وہ فردوس سے بری ہے فردو سے اعلی ہے ہر جنت کے اوپر ایک جنت ہے جنتیں اوپر نیچے اللہ نے بنائی ہے اور سب سے اعلیٰ جنت ہے جنت الفردوس کہ اس کے اوپر جو اس کی چھت ہے وہ رحمان کا عرش ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمان سے یہ پتا چلا کہ جنت ایک نہیں انما ہی جنان بہت زیادہ جنتیں ہیں اور ان میں سے سب سے اعلی ترین جنت, جنت جنت الفردوس ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو اللہ سے جنت الفردوس مانگو تو, تو اللہ سبحانہ و ہوا تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک سالے اعمال کیے انہیں خوشخبری دے دیجیے جناتی انہار کہ ان کے لیے کئی جنتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں کلک جب کبھی انہیں پھلوں کا رزق دیا جائے گا تو کہیں گے ہا رام قبل یہ تو ہمیں اس سے پہلے بھی دیا گیا ہے وہ اتوک ہی حالانکہ وہ ہر بار ان کو ایک نیا پھل دیا جائے گا لیکن وہ سمجھے گے کہ شاید یہ وہی وہ ہے جو ہم نے پہلے کھا لیا ہے تو ملتے جلتے پھل انہیں دیے جائیں گے والا ہم فی ازواج متحارہ اور ان کے لیے اس جنت میں پاک دامن بیویاں ہوں گی وہ ہم فی خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ایسے ہی اللہ تعالی فرماتے ہیں ولدینہ آمنات خالدون وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے صالح اعمال کیے ان کے لیے جنت ہے یہ جنت والے لوگ ہیں اصحاب الجنہ ہیں ہم فی خالدون وہ اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں یعنی جنت میں جو آدمی جائے گا تو اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ وہاں پہ ٹھہرنا ہے وہاں پر قیام ہے پھر وہاں سے نکلنا نہیں ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک صالح اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمزادہ ہوں قیامت کے دن لوگ بڑے پریشان ہوں گے ہر کوئی گھبرا رہا ہوگا اور پھر جو کافر مشرق لوگ ہیں یہ غم زیادہ ہوں گے خوف ہوتا ہے آنے والے کسی معاملے کا اور غم ہوتا ہے گزشتہ باتوں پر وہ اپنے آنے والے انجام سے ڈر رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں کیسی خطرناک جہنم نے ہمیں ڈال دا دیا جائے داخل کر دیا جائے اور گزشتہ زندگی پر غمزدہ ہوں گے افسوس کر رہے ہوں گے کہ کاش ہم ایسا نہ کرتے ہم بھی ایمان لے آتے تو جو اہل ایمان ہیں وہ بڑے مطمئن ہوں گے لا فن علیہم ولا ہوں گا ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم ان پر نہیں ہوگا اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وہ ام اللہ آمن و بولو جو ایمان لے آئے اور انہوں نے ایک صالح اعمال کیے فَيُوَفِّيهِمْ أَجْرَهُمْ تو اللہ تعالی ان کو ان کا عجر پورا پورا دے گا واللہ لا یحب الظالمین اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا ایسے ہی جنت کا ایک تھوڑا سا منظر اللہ تعالی نے کھینچا اور فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سنذخلوهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیح ابادا لہم فی ازواج متحرہ دلیلا کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک سال آمار کیے انہوں نے ہم انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اور ان کے لیے اس جنت میں پاک دامن بیویاں ہوں گی اور ہم ان کو گھنے سائے میں داخل کریں گے زلیلا گھنا سایا ایسا سایہ کہ جس کے اندر دھوپ بالکل نہ ہو اور ساتھ ہی اللہ نے اہل کفر کا بھی تذکرہ کیا کہ اہل ایمان کو اتنی راحت اور آرام جبکہ جو کافر ہیں اند لدینہ کافر وہ بھی آیا تین وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا کفر کیا ہم ان کو عن قریب آگ میں داخل کریں گے کل لما ندیجت جلو بدل نہ روک العداب جب آگ میں جلنے کی وجہ سے ان کا چمڑا ان کی کھال جل جائے گی تو ہم ان کو ایک اور نئی کھال پہنا دیں گے یہ العذاب تاکہ وہ عذاب کو چکھیں ان اللہ کان عزیزن حکیمہ یہ انسان کا چمڑا علم درد اور تکلیف کو یہ محسوس کرتا ہے اگر کھال اتار دی جائے تو اس کے نیچے گوشت کو اگر کاٹا بھی جائے تو اس کا درد محسوس نہیں ہوتا جو احساس ہے تکلیف کا وہ چمڑے کے اندر ہوتا ہے کھال میں اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب کبھی جہنمیوں کا چمڑا ان کی کھاد جل جائے گی تو ہم ان کو دوبارہ نہیں کھال پہنا دیں گے تاکہ وہ مسلسل جہنم کا عذاب چکھتے رہیں ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الَّذِينَ الصَّالِحَاتِ أُجُورَهُمْ وَيَضِيدُهُمْ مِن فضلِهِ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک سالے اعمال کیے اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا پھر جتنے انہوں نے عمل کیے عملوں کے حساب سے ان کو پورا بدلہ دینے کے بعد وہ یزید فضلی ہی اپنے فضل سے انہیں اور بھی زیادہ دے گا یعنی ایسے اعمال جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیے تھے ان کا ازر تو ان کو ملے گا ہی ملے گا لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ اجر و ثواب بھی عطا کرے گا ایسی نیکیوں کا اضر جو انہوں نے کی ہی نہیں وہ امب عَذَابًا علیما اور وہ لوگ جو اللہ تعالی کی آیات سے رکے رہے انہوں نے اللہ کی آیات پر اللہ کے احکامات پر عمل نہ کیا وسطرو اور تقبر کرتے رہے فیو ادبی بحم تو اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا نصیرا اور وہ اللہ کے سوا اپنے لیے کوئی دوست اور کوئی مددگار نہ پانے گے پھر اللہ فرماتا ہے لہم بغفرا تم وہ ازر العظیم اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے ایمان والوں کے لیے اور نیک صالح عمل کرنے والوں کے لیے وعدہ کیا ہے کس بات کا لہم بغ کہ ان کے لیے بخشش ہے وہ عظیم اور بہت بڑا ادر ہے جو لوگ ایمان والے ہیں اور صالح عمل کرنے والے ہیں مغفرت اور بخشش کا وعدہ ان لوگوں کے ساتھ عام طور پہ آج کل لوگ گناہ کرتے ہیں اللہ کی بغاوت نافرمانی کرتے ہیں اور پھر کہہ دیتے ہیں جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے نا اور جی کوئی بات نہیں خیر ہے اللہ بڑا غفور و رحیم ہے ہاں ٹھیک ہے اللہ غفور الرحیم ہے اللہ نے لکھ دیا ہے ان رحمتی سابقت وبا کہ میری رحمت میرے غضب سے آگے نکل گئی ہے یعنی غضب کی نسبت اللہ کی رحمت زیادہ ہے لیکن یہ رحمت ملے گی کسے اہل ایمان کو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ کئی لوگ یہ نہ سمجھتے رہیں کہ اللہ تعالی کی رحمت بالکل نکمی سی ہے کہ ہر بندے کو آسانی کے ساتھ ملتی رہے گی اللہ سبحانہ و تعلی فرماتے ہیں کہ اذابی اسی بہی من اشا میرا عذاب جسے میں چاہتا ہوں اسے پہنچتا ہے لیکن وہ رحمتی وسیع اتک میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے فسا اکتوبو للذين ويؤتون والذين هم يؤمنون يتبعون الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ اللہ عِندَهُمْ فِي اللہ رسول چار کام کرنے والوں کو رحمت ملے گی قال اذابی اسی کو بھی منشا فرمایا میرا آزاد جسے میں چاہوں کوئی پوچھنے والا نہیں وہ رحمتی اور میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے میں اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا رحمت صرف ان لوگوں کو ملے گی اللہ دینا للہ نمبر ایک جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں اللہ کے سامنے حساب کتاب دینے سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاتے ہیں وہی اتون زکات زکات ادا کرتے ہیں یہ نہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے زکات فرض تو ہے بس تھوڑی سی دے دی ہے یہی کافی ہے نہیں یہ اتون زکات ادا کرتے ہیں تیسرا کام وہ اللہ آیا وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں مومن ہوں گے تو اللہ کی رحمت ملے گی اگر مومن نہیں ہے تو اللہ کی رحمت نہیں چوتھا کام کیا ہے صرف ایمان یہی نہیں ایمان کے علاوہ جو دیگر نیک سال اعمال نبیت کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہ بھی سر انجام دیتے ہیں یتبعون الرسول الامی فی التورات جھیل وہ اس نبی امی کی پیروی کرتے ہیں جس کی آمد کے بارے میں تورات اور انجیل کے اندر لکھ دیا گیا ہے یا بالمعروف وہ نبی نیکی کے کام کرنے کا حکم دیتا ہے وہ المنکر اور ان کو برائیوں سے منع کرتا ہے وہی بات اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے وہی علیہم تھا اور قبیث چیزیں ان پر حرام کرتا ہے عنہم کانت علیہم اور یہ جو دور جاہلیت کی رسمیں رواج اور یہ جاہلانہ تقلیدیں جنہوں نے انسانیت کی کمر ٹیڑی کر کے رکھ دی تھی یہ سارے جاہلانہ رسوم و رواج ان کے گردنوں سے اس کے توخ اتار پھینکتا ہے وہ بوجھ جو جاہلیت کی وجہ سے ان پر تھا وہ سارے کا سارا نبی کی پیروی کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے اور فرمایا بِهِ النُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَاهُ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو وہ لوگ جو نبی پر ایمان لے آئے ان کی تاجیر عزت و توقیر کی اور نبی کی مدد کی اور وہ نور جو اللہ نے نبی کے ساتھ نازل کیا ہے وہ کیا ہے قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی بہی وہ نور جو ہم نے نبی کے ساتھ نازل کیا ہے اس نور کی اتباع کرتے ہیں پیروی کرتے ہیں اولا المفلحون یہی لوگ فلاح پانے والے اور کامیاب ہونے والے تو اللہ سبحانہ ہوا نے وضاحت فرما دی ہے کہ اللہ کی رحمت ان لوگوں کے لیے ہے ان لوگوں کو ملے گی جو تقوی اختیار کرنے والے زکات ادا کرنے والے ایمان لانے والے اور رسول کی اتباع کرنے والے اور آپ کی پیروی کرنے والے پھر <تصفی> <تصفی> ایسے ہی اللہ سبحان <coping> تعلی فرماتے ہیں ان ددین یا دیم رب بھی ایمان ہم تجی من تحتهم فی جنات انہار اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور صالح عمل کرنے والوں کو ایسے باغات اور نعمتوں والی جنت کی طرف لے جائے گا جس کے نیچے سے دریا بہتے ہیں اور وہ نعمتوں والی جنتیں ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں فرمایا ان اللہ يدخل آمنوا وعملوا جنات من اندیلات یقیناً اللہ تعالی ایمان لانے والوں اور صالح عمل کرنے والوں کو ایسے باغات میں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں انہیں ان جنتوں میں سونے کے کندن پہنائے جائیں گے اور لباس ان کا ریشم کا ہوگا اور ایسے ہی دنیا کے اندر اللہ تعالی فرماتے ہیں وعد اللہ الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم جو لوگ ایمان لے ائے اور نیک صالح اعمال کیے اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو زمین میں اللہ نے خلافت عطا کی تھی ولا يوقدن لهم دينهم الذي طرزوا لهم اور وہ دین جس کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے اس دین کو اللہ دنیا میں غالب کر دے گا اور دہشت اور خوف کو ختم کر کے اللہ ان کو امن عطا کرے گا یا بدونا وہ میری عبادت کریں لا شریکی آ اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں وہ من کا فرا بالی کا فلافاسون اور جنہوں نے اس کے بعد بھی کفر کیا تو یقیناً وہ لوگ نافرمان ہیں یعنی <تصفيق> <مست> یہ اللہ سبحانہ ہوا تعلی کی نعمتیں ہیں انعامات ہیں جن کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ہے جو انہیں دنیا اور آخرت میں ملیں گی اور پھر سب سے بڑی نعمت جو اللہ سبحانہ ہوا تھا اہل جنت کو دیں گے وہ ہوگا اللہ تعالی کا دیدار کہ اہل ایمان جنتی لوگ اپنے رب کو دیکھیں گے وجوہ نا زراح اللہ رب بیحانہ زراح کچھ چہرے اس دن ترو تازہ ہوں گے بڑے خوش ہوں گے الا ربی ہانا وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے اللہ تعالی اہل جنت کو اپنا دیدار کروائے گا تو یہ نعمتیں یہ انعامات اہل ایمان کے لیے اور نیک صالح عمل کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ ہوا تاعلیٰ نے رکھے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی صحیح معنوں میں مؤمن بنا دے اور نیک صالح عمل کرنے والا بنا دے و مات و فیقی اللہ بلّا علیہ تبکل تو و اِلیہ